مسلم میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص اچھی طرح پورا وضو کرے اور پھر کہے اشد اللہ الہ الا اللہ و انّاََ محمد ابد و اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو بخاری میں حدیث ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس میں سے ایک کا نام ریان ہے اور اس میں سے صرف روزدار ہی داخل ہوں گے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں سے داخل کروا دے فلاں تکوف مریت مما یابود اُلائی بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں مت رہیے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں یہ تو بس اسی طرح پوجا پارٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کوئی کمی ہو ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا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 اب ایک پر اگر لائٹ بند ہو جائے میں اور آپ ہم سب شک کا شکار ہو جائیں کہ یہاں سائڈ میں کون ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جیسے ہی روشنی ہوگی شک دور ہو جائے گا تو مومنوں کے دلوں میں بھی شکوق اور شبہات آتے ہیں لیکن ان شکوق اور شبہات سے مومن بہت اپسیٹ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے وہ فوراً چاہتا ہے کہ مجھے کوئی یقینی بات بتا دے میرا شک دور ہو جائے اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے یقین کی دولت ایمان کی دولت اس کو مل جاتی ہے اس کے مقابلے میں کافر یا منافق اس کے دل میں بھی شکوق اور شبہات آتے ہیں لیکن ان شکوک شبہات کو دور کرنے کی وہ قطع کوئی کوشش نہیں کرتا بلکہ ان کو بڑا انجوائے کرتا ہے سمجھتا ہے کہ واہ کیا بات میرے دماغ میں آئی ہے قرآن پڑھ کے کسی اور کا تو دھیان گیا ہی نہیں تھا نقطے کی طرف تو اس پر وہ مزید طوفان اٹھاتا ہے اور لوگوں کو جا جا کر ان سے ڈسکس کرتا ہے کہ دیکھو کیسی عجیب بات لکھی ہے تو چونکہ اس نے خود نہ چاہا کہ اس کا شک دور ہو تو شک اس کا دور نہیں ہوتا پھر نہ یقین کی دولت ملتی ہے اس کو نہ ایمان کی دولت ملتی ہے تو یہ بات فرمائی کہ اللہ سب جانتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں فسطم کما امرتا و منتابا مارکا ولا تتغ بلون بصیر بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہانم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی وہ عقیم اور نماز قائم کرو طرف نہاری من الل دن کے دونوں سروں اور کچھ رات گزرنے پر ان الحسناتی یود ہبن ذالک ذکرال آت در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں یعنی صغیرہ گناہ جب وزو کا پانی آنکھوں پہ لگتا ہے منھ پہ لگتا ہے زبان پہ ہاتھوں پہ تو سب گناہ جو ہیں وہ جھڑتے چلے جاتے ہیں دھلتے چلے جاتے ہیں اسی طرح آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اگر کسی کے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس میں پانچ وقت نہاتا ہو تو کیا اس پر کوئی گندگی یا میل رہے گا اسی طرح پانچ نمازوں کی مثال ہے جو پابندی کے ساتھ پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کی خطائیں دھلتی چلی جاتی ہیں اور ذکر ہے یہاں پر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 ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو نہ حق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں اصلاح کی خاطر آپ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ آہلہ مسلح اصلاح کیسے ہوتی ہے اصلاح تو صرف اور صرف اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنے سے ہوتی ہے تو اصلاح کی خاطر لوگ ہوتے ہیں جو کہ دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں وہ قوم میں ایسے ہوتے ہیں جیسے جسم کے اندر جان اتنے قیمتی ہوتے ہیں یہ لوگ جو دین کی تعلیم اور دین کی دعوت اور دین کی نفاظ کی بات کر رہے ہوتے ہیں جب قوم ان دین داروں کی دشمن ہو جاتی ہے دین کا پیغام پہنچانے والوں کی دشمن ہو جاتی ہے تو ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی اپنی جان کا دشمن ہو جائے اللہ فرماتا ہے نا کہ جب تک یہ اصلاح کرنے والے رہیں گے اللہ بستی کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک رسول کسی بستی میں قائم رہتے تھے وہ بستی تباہ نہیں ہوتی تھی جو ہی رسول بستی چھوڑ کر نکل جاتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے بدن میں سے روح نکل گئی ہو اور اب اس کی تباہی میں کوئی وقت نہیں درکار ہوتا ولاؤ شاہ ربو کا لا جا لنسا تم واحدہ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرمالے لے ولِ کا اسی یعنی آزادی اور انتخاب کے اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں ان کے اندر آپ کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور یاد دہانی نصیب ہوئی و ذکرین حقیقت ہے آپ خود آزما کے دیکھ سکتی ہیں کبھی آپ اپسٹ ہیں پریشان ہیں کنفیوز ہیں اور آپ قرآن کھولتی ہیں آپ کو لگے گا آپ کے سوال کا آپ کی پریشانی کا یہاں پر جواب اور حل آ گیا تو یہ حقیقت ہے یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے ہم بھی بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں یہ نہیں کہ جتنی باتیں آپ نے آج تک یہاں پر سنی ہیں کوئی نئی باتیں تھیں ساری کی ساری لیکن کیا تھا بھول جاتا ہے انسان اور دوبارہ سے ریفریش ہو جاتی ہے اس کی یادداشت اور نئی عمل کی پھر اس کو طاقت ملتی ہے وقل الاملامکانا عاملون ون تدرا منتظر رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں انجام کار کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں وہ غیب السماواتی و الردی و الی یورجا الامرو کلو فا بدھ و توکل علیہ ربو کا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی بندگی کیجئے اسی پر بھروسہ رکھیے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے